صحمن و رحمۃ الرحمد صلی اللہ وحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع برادر سب, سب کو سمجھ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ خطاب میں پانچ سو اٹھانوے ابلک دو سو چالیس ہے پانچ سو اٹھانوے شروع تک کے درخت تعداد ہے دو جو ہے اوراد تعداد رات فتح میں ہم لوگ جو ہے اسما الحسنیہ کی توضیحات میں ہیں المدس میں آج آٹھواں سے مقدس یا مؤمنوں کی توجہ جی ہے ہاں جی یا سلام المن مؤمن کی توجہ جی تو, جی تو یا مومنو ہے اس کی لوبی تاخیر و معنی تو المؤمن اس کا معنی جو ہے تفسیر المیزان میں اسے سورہ سراح شرکات نمبر تیئیس کے ذیل میں لکھا ہے الجی یؤتی الامن مومن کے معنی الزی و تلم وہ ذات جو امن دیتی ہے جس سے دوسروں کو امن و سکون حاصل ہو ہاں اس ذات کو جو ہے مومن کہا جاتا ہے اور اس کا جو ہے امینہ امین الامانہ وامانتا یہ سب جو ہے الامنون اس کا اصل مادہ ہے اور اس سے الامانہ والمانت دونوں بھی دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے اور امن دینے کے امن سکون دینے کے معت امن تو فن امن تو غیر من الامن و امان و امانت ہم امن تو غیر بن الامن و امان میں دوسرے کو امن دیا یعنی کیا مطلب ہے میرا غیر کو من الامن و نے کو میں نے امن امان دے دیا امن کی مطلب کیا کو میں نے امن امان دے دیا سکون دے دیا چین دے دیا ضد الخوف ہے امن خوف کے مقابل میں ضد خوف, خوف کا ضد ہے کہیں آپ کو کسی کا خوف ہے کہیں بالکل خوف نہیں تو وہ خوف جو ہے امن پر پرسکون حالت و امانت ضد الخیانہ اور امانت جو ہے خیانت کا جیت ہے کوئی امانت میں خیانت کرتے ہیں اس کی جو ہے امانت ہے جو امانت میں پازاری کرتے بل ایمان و جد اور ایمان جو ہے اسی مادے سے قہر کا جت ہے اور ایمان بھی مانے تصدیق ضد ہو تقزیب اور ایمان کا ایمان تصدیق کے معنی میں اس چیز کو ماننا تصدیق کرنا اس کا ضد تقزیب ہے جڑ لانا کسی چیز کو اور اب بولتے ہیں یقال امنبی ہے قوم وکذب ذبی قوم یا اپوزٹ میں اس کے ایک قوم نے اس کے اوپر ایمان لایا ہاں دوسرے نے اس کو جڑ لایا کہتے اماں جو ہے یہ لفظ امن تو لفظ امن یہ مطدی ہے المتعدی یہ پھر مطدیف ہاؤ ضد جو ہے آقف ہے امن تو ہو کا ذت ہے یعنی چھپایا میں نے اس کو بس امن تو مطدی جی اچھا آقف کا ذد ہے امن تو مدعی یہ آقف کا ذد ہے یعنی درانہ خوف دلانے ڈرانا اس کے اخفیت یعنی خوف دلانے کے معنی امن تو یعنی امن دینا سکون دینا خوف کا ضد اور امن تو کو مانا یعنی میں نے اسے امن دیا اخفیت یعنی میں نے اسے ڈرایا اور پھر تنجیل میں کو <تصفح> امن من خوف شراع قریش میں یعنی وہ امن امن خوامین ام خوف سے امن دیا اور مکہ کو ہم نے امن خوف سے امن دیا یہ جو لغوی توجہ مختلف ہے اس کے مشتقات کا استعمال جو ہے لسان العرب میں اسی مادہ جو ہے حمزہ ممن امن میں اور مشیز جو وہ اسما الحسنہ میں سے ہیں اس کے بارے میں اسی لیث فرما دے المعمن بن اسماء اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کے اصما الحوسنہ میں سے ہیں اللہ جزی واحد نبصو بے قولیاض وجل وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے آپ کو ایک قرار دے دی دیا ہاں جی اس نے فرمایا اس کی ذات ایک ہے تنہا ہے بے مثل ذات ہے و الحکم اللہ واحد اس نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معمول تو المن کے معنی تحدیک کرنے والا یعنی وہ ذات جس نے اپنی نفس کو ایک ہونے کی تحدیق کی المومن یعنی ایک مان نے یہ کیا وہ ذات جس نے اپنی ذات کو ایک ہونے کی تحدیق کی وہ صرف ایک ایک معنی اس کے یہ کیا وکیل ایک معنی کہ فی صفت اللہ الرجی امین الخل ظلم ظلم مومن کے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے یعنی مومن اللہ کے صفات میں سے ہیں اس لحاظ سے کہ تمام معلوم اللہ تعالیٰ کے ظلم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا وہ ان اللہ علیہ سب ضلع اللہد <لِلْعَبِيد> اللہ ہر کس بندنوں پر ظلم نہیں کرتا تو مومن یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایسی ذات جو کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہر کوئی اللہ کی طرف سے ہر نوع ظلم سے محفوظ ہے پاک ہے کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ علیہ سب ضلع العبید اسی ذات نے فرمائے وکیل قرمانہ الْمُ... المومن کا یہ فرمایا المومن اللہجی امین اولیاہ عذابہ مومن وہ ذات ہے جس کا اولیاء اللہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے اللہ جذی امین اولیاہ عذاب جس نے اپنے اولیاء اللہ کو اپنے عذاب سے امن دیا مومن یعنی وہ ذات جو کہ اپنے اولیاء کو اپنے عذاب سے امن دیتا ہے جی اولیاہ عذابہ مومن وہ ذات ہے جو اپنی جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے مومن سماد جو اپنے اولیاء کو اپنے عذاب سے امن دیتا ہے اور ان کو بچاتا ہے بلا شیخ شم اللہ آپ کے اول اللّہ اللہ علیہم یہ حسن اللہ نے قرآن میں اس کی گواہی دے دیا کہ یہ لوگوں آغار ہو اللہ کے جولیہ اللہ ان کے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضر ہے ایک اور کے لیے فلم المعمن ہو مومن کے من مصد کو یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں مومنین کی تصدیق کرتا ہے جب امتوں کو ان کے رسولوں کی دعوت تبلیغ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مومن بندوں کی تصدیق فرماتا ہے تو ایک مومن کا یہ بھی تصدیق کرنے والا کیونکہ برقعات نے مانا ہے اس کے بعد معنی میں سے ایک تصدیق کرنے کا کی معنی تو یہ لسان العرب کی یہ ساری توضیحات ایک علم الم المصد کو تصدیق کرنے والا والایمان فی بھی لغت اور ایمان بھی لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں کہ چیز کہ ہاں یہ ایسا ہے سچ ہے حق ہے وہ لکھے جب ایمان مصدق کے معنی میں ہو تو پھر میں دو وجہ ہے اول یہ انصد کو اعباد ہو ہاں جی ودا ہو و یا فی لہم بیمار زمین ہو لہم جی یعنی اس نے یہ کہ ایمان یعنی تصدیق اور اس کے معنی میں دو استعمال ہیں اول یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو جو وعدے کیے ہیں ان کو سچ کر کے دکھا دیں دکھاتے ہیں کل کام اور جو کچھ وعدے اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں اسے وفا کرتے ہیں یعنی پورا کرتے ہیں تو مومن بیمان ایمان پھر جو ہے تصدیق انوالہ والا سے سچ ہوگا دوسرا معنیٰ آسانی انو الظنون عباد عبادہ ہو عباد اور مومن ولاح اب دوسرا استعمال یہ کہ المومن یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے نیک گمان کی ترجیح کرتا ہے اور ان کے نیک تمناؤں میں انہیں مایوس نہیں کرتے ہیں یہ معنی بھی اس سے مومن کا کیا ہے یعنی اللہ ترجیح کرتا ترجیح کرنے والے یعنی کیا مومنوں کی ذنون ان کے گمان کی جو اللہ کے بارے میں ہے اس کی تصدیق فرماتا ہے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے محروم نہیں کرتا اللہ سے امید رکھتے ہیں اس کی رحمتوں کا شفقتوں کا اس کے لطف و گرم کا تو اللہ تعالیٰ بندے کو یہ چیتے ہیں اس کی اس امید کے مطابق اس زن کے مطابق اللہ دے دیتے ہیں تو یہ توضیحات جو ہے کتاب مصباح کف امی میں سفر نمبر جو ہے چار سو اٹھائیس پہ ہے ستائیس اٹھائیس پہ جو کہ عربی دعاؤں کی کتاب ہے ہاں عربی میں ہے اور اس میں جو ہے اسما الحسنہ کے بھی مختصر شرح ہے چوتھا جو ہے اس کا المومن کے معنی ایمان مومن کے معنی ایمان لفظ ایمان سے لیا درلغت بے معنیٰ تصدیق تصدیق پس مومن یعنی تصدیق کو نندی یعنی کسی کی وعدہ الہی واہ ہم گمنہ بندگان مومنی ر تہذیب میں مومن کے معنی یہ کیا تہذیب و نندہ مومن کے معنی تو یعنی کہ کش کی یعنی وہ ذات ہم وعدہ الہی اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو بھی وہ ہم گمان ہائے بندگان مومن اور اللہ تعالیٰ کے نئے مومن بندوں کی جو اللہ کے بارے میں نیک گمان ہے اس کو تصدیق کرتے ہیں وہ آرزو ہائے ایشان نامد نکنت مومن کن اور نیک بندوں کی جو ہے آرزو کو نامید نہیں کرتے یہ طالب اسی مصباح کافامی کے تو اسی ترجمے کو فارسی میں ترجمہ ہے کتاب قدت میں یہ بھی جو ہے فارسی جو ہے دعاؤں کی کتاب ہے انیس مومن یعنی کیسے کہ بے مردم الظلم وجود امن میزاج میں نے یہ لکھا ہے مومن اللہ تعالیٰ کے ازم میں یا مومن یعنی وہ ذات جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر ان کے ظلم سے ستم سے امن دیتے ہیں ان کو محفوظ رکھتے ہیں مام جعافیہ علیہ السلام سے ربط کیا یہاں پر سمی البار و اضب جلمن اللہ تبار و تعالیٰ کو مؤمن جو ہے اس کے نام رکھا گیا اس کے آسما النام سے ایک مؤمن ہے کیوں لہان یؤمن یومن و عذاب من آتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے امن دیتا ہے بچا کے رکھتا ہے اپنے عذاب سے کہ کو من آتا ہے ان بندوں کو جو اللہ کے اطاعت کرتا ہے یعنی اللہ مومن ہے نہیں اللّہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے بچا کے رکھتا ہے اللہ اللہ کے مومن وسوم اب تو اللہ کے مومن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان بندوں کو عذاب سے بچاتے ہیں بندے کو بھی مومن بولتے ہیں اس کی وجہ لأنه يؤمن على اللہ از وجل حیو جیز اللّہ اما امان کے مومن کیونکہ کی مومن اللہ تعالیٰ سے امن چاہتا ہے اللہ کے حضول میں امن طلب کرتے ہیں حیو جیر اللّہ امان تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتا ہے امن اللہ سے اس کے عذاب سے اس شہرت کے عذابات سے پریشانیوں سے امن مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو امن دیتے ہیں یعنی خالقہ عزیز توجہ جی دیتے ہیں یعنی خالد عزیز و جلیل اللہ تعالیٰ جو مومن نام نامیدن اللہ تعالیٰ نے مومن, مومن نام رکھا چوں او کس را کے اعتعاد کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کے اطاعت کرتے ہیں عذاب اش نگاہ رکھتا اللہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کو عذاب سے اپنے عذاب سے امن میں رکھتے ہیں اس لیے اللہ کو مومن کہتے ہیں اور بندے کو مومن اس لیے کہتے ہیں نام دن بندے سے مومن کہا چوں او از خداون مطالع درامن کیونکہ اللہ تعالیٰ بندہ جو خدا کے لط و کرم سے اس کے عذاب سے امن میں ہے وہدا ہم بے و امن میں اللہ تعالیٰ خود بندے کو امن دیتے ہیں اس کو آخرت کے عذاب سے دنیاوی عذابات سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے مشکلات سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اس کو امن دیتے ہیں اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو مومن کہا جاتا ہے یعنی دو جہاد سے اللہ کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے عذاب سے بچاتے ہیں بندے کو مومن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خداون جو, اور اور چون جو اور خداون مطال چونکہ او از خدا وند متعدر عمل بندہ اللہ کے عذاب سے مومن بندہ امن میں ہے اور, اور خدا بھی اس کو امن دیتے ہیں اپنے عذاب سے اس کو بچاتے ہیں اس لیے جو اللہ تعالیٰ کو مومن کہا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو مومن کہنے کی لغت کی مختلف کتابوں میں اسمال حسنہ کے شروع کی مختلف کتابوں میں مختلف توضحات دی ہیں تو مجموعی طور پر ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس سے کہ تصدیق کرنے والا مومن اور مین چیز امن دینے والا اللہ اپنے مومن بندوں کو یا مومن اے تو مومن بندوں کی تہذیب فرماتے ہیں ان کے حسنِ زن کی تہذیب ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں تجزیح کر کے اور دوسرا جو ہے یا مومن یعنی امن دینے والا اپنے عذاب سے ہاں جی اور بندوں کو حرکت کے ظلم ستم سے بچا کے رہنے والا ان کو امن دینے والا چانم کے عذاب سے انم امن دینے والا اور مومنوں کے جو ہے تصدیق کرنے والا تو اس کے جو ہے چند معنی ابھی تک اس سے گزر گیا اور مزید اس کے جو ہے لوگی معنی جو مختلف اصما الحسنہ کے شاد نے کیا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دفسوں میں اور کو بتا دوں گا